عثمانیوں کے پانچویں سلطان کا نام ہے سلطان محمد چلبی غازی ان کی حکومت چودہ سو دس عیسوی سے شروع ہوتی ہے اور چودہ سو اکیس عیسوی تک جاری رہتی ہے جیسا کہ گزشتہ سبق میں یہ بات معلوم ہو چلی ہے کہ ایک خانہ جنگی عثمانیوں کے درمیان شروع تھی ان خطرات کے بادلوں میں بلکہ طوفانوں میں جب کہ ہر طرف اختلاف اور انتشار کا عالم تھا سلطان محمد چلبی غازی رحمہ اللہ تعالی تخنشین ہوئے ان کا دور حکومت خانہ جنگیوں کا دور تھا لیکن انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ خانہ جنگیوں اور بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے تمام ترک کوششیں کی اور یہ کامیاب بھی ہوئے سلطان محمد جلبی غازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلطان بایزید خان یلدرم نے جو رومیوں کے بادشاہ کے ساتھ خصوطینیہ کے بادشاہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اسے برقرار رکھا اندرونی دشمنوں کے ہوتے ہوئے بیرونی دشمنوں سے لڑنا تقریباً ناممکن ہے اور تاریخ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر روم کا بادشاہ ان کے ساتھ خیانت کرتا تو شاید عثمانی سلطنت ختم ہو کر رہ جاتی اس سلطان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ انتہائی تحمل اور برداشت سے پیش آیا کرتے تھے انہوں نے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے انتہائی حلم بردباری اور ہوشیاری سے کام لیا عثمانی سلطنت کو دوبارہ سے منظم کرنے کے لیے کافی کوششیں کیں حتٰ کہ آٹھ سو چوبیس ہجری میں یعنی چودہ سو اکیس عیسوی میں ادرنا نامی شہر میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اس وقت ان کی عمر تینتالیس سال تھی انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے مراد کے لیے بادشاہت کی وصیت کی پشتو ر سلطان و محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بحب والفنون سلطان محمد رحمہ اللہ تعالى علم و فن کے ایک عاشق کے طور پر تاریخ میں جانے جاتے ہیں وہ ملک عثمین ارسل الحدیت صنویت امير میر مکہ التي يطلق عليها اسم سرح یہ پہلے عثمانی بادشاہ اور سلطان تھے جنہوں نے مکہ کے امیر کو سالانہ ہدیہ روانہ کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا جسے عربی میں سرہ کہا جاتا تھا سرہ عربی میں تھیلی کو کہتے ہیں وہ ہدیہ چونکہ تھیلیوں میں بند کر کے بھیجا جاتا تھا اس لیے اسے سرہ کہا جاتا تھا امیر مکہ کو بجوائی جانے والی یہ تھیلیاں امیر مکہ کو بھجوائے جانے والا یہ ہدیہ بہت بڑی مقدار میں ہوا کرتا تھا جو مکہ اور مدینہ کے غریبوں اور فقرہ پر خصوصی طور پر تقسیم کیا جاتا تھا اللہ اکبر یہ سلطان محمد چلبی غازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مختصر تاریخ ہے اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اللہ عثمانیوں کے چھٹے بادشاہ سلطان مراد خان ثانی رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے